إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور نفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مظل له ومن يغلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله بعده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده رسوله يا ايها الذين <سؤال> امنوا اتقوا الله <سؤال> حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها من منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسارعون به الريحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سبيدا يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ونوبكم ومن يدعي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد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 کتاب الرقاط کے باب نمبر سینتالیس پر گفتگو جاری تھی اور جو اس باب کی پہلی حدیث آپ سن چکے ہیں یہ سیدن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت سے ہیں اس میں رسول اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیات سے آغاز کیا ہے جن پر امام بخاری راہ محلہ کا یہ ترجمہ ہے یوم یقوم الناس العالمین یقومت کریمہ آپ میں تلاوت کی کہ اس دن لوگ کھڑے ہوں گے رب العالمین کے لیے اپنے حساب و کتاب کے انتظار میں ان پہلے میدان معاشرے میں جمع ہوں گے اور کھڑے ہوں گے حساب و کتاب شروع ہونے کے لیے اور اس میں بھی بعض روایتوں کا مفہوم یہ ہے کہ کئی صدیاں گزر جائیں گی ایک موہم سی کیفیت میں وہ کھڑے ہوں گے بڑی ہی پریشانی کے عالم میں جبکہ سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی آمد کا سب انتظار کر رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ آئے اور حساب و کتاب شروع ہو پھر یہاں وہ حدیث شفایت نبی علیہ السلام کا شفاعت فرمانا پوری خلق کا مختلف انبیاء کے پاس جانا شفاعت کی طلب کے لیے اور برآخر محمد الرسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا شفاعت فرمانا حساب و کتاب کا آغاز کرنے کے لیے اور یہ شفاعت ایک عورہ ہے جو صرف آپ ہی کا حق ہے اور یہ آپ ہی کا اعزاز ہے باقی ساری انبیاء معذرت کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ آئے گا وہ جا امبو کا ولم کو صفا اللہ تعالیٰ آئے گا حساب و کتاب کے لیے اور بار باری ہر بندے کا حساب شروع ہو جائے گا تو یہاں بھی حساب و کتاب کے انتظار میں لوگ کھڑے ہوں گے یہ کھڑا ہونا بھی آسان نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ی حدیث میں ایک بہت ہی عزیت ناک کا ذکر کیا ہے اور وہ ہے لوگوں کا پسینہ بہنا فرمایا کہ یقوم عہد ہوں فی رش ہے الا انصافی کہ ایک بندہ کھڑا ہوگا اور ایسے کئی بندے ہوں گے اپنے پسینے میں اور وہ پسینہ آدھے کانوں تک ہوگا پاؤں سے لے کر آدھے کانوں تک وہ پسینہ ہوگا جس نے بندہ اپنے کانوں تک ڈوبا ہوگا پورا جسم پسینے میں غرق ہوگا اور پسینا اوپر پہنچتے پہنچتے آدھے کانوں تک پہنچ جائے گا اس پسینے کے دو اسباب ہیں ایک گناہ اور سیاہ کاری جس قدر دنیا کی زندگی میں گناہوں کا انتخاب ہوگا اسی قدر پسینہ بہے گا ہر بندے کا تو یہ ایک سبب ہے کثرت معاشی گناہوں کی کسرت اور دوسرا سبب جو ہے اس پسینے کے بہنے کا وہ یوم الحشر کا کربیاں اور شدتیں گھبراہٹ کے دو اسباب جمع ہوں گناہوں کا خوف اور یوم الحشر کی گھبراہٹ فضاٹ اور اس پسینے کی شدت اور کثرت میں جو ایک بڑا عامل انسان کے سر پہ کھڑا ہوگا وہ سورج ہے شم سرحد کا دونوں آئندہ مسافت میل سورج قریب آتا جائے گا حتیٰ کہ ایک میل کی مسافت پر کھڑا ہو جائے گا اتنا قریب ہو جائے گا. یہ سورج کی حرارت اور تمازت اور یہ گرمی کی شدت یہ اس پسینے کو اور تیزی سے بہائے گی تو سورج کا قریب ہونا گناہوں کا خوف اور میدان معاشر کی فضا اور گبراہٹ اس کی حولنا کی جو انسان کے ذہن پر چھا جائے گی اور وہ پسینے کے بہنے کا سبب بنے گی تو اس لحاظ سے پسینہ نہیں ہوگا اس میں تفاوت ہوگا جتنے گناہ ہوں گے اتنا پسینہ ہوگا چنانچہ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے اقباب عامر کی روایت سے رمایہ کے قدم شمسیام کہ سورج قیامت کے دن زمین کے قریب ہو جائے گا ایک میل کے فاصلے پر کھڑا ہوگا آج یہ سورج کروڑہ میل کے فاصلے پر ہے اور اس کی حرارت زمین والوں کو پریشان کر دیتی حالانکہ سورج کی گرمی سے بچنے کے وسائل موجود ہیں اسباب مہیا ہیں بہت سے ایسے اسباب موجود ہیں جو انسان کو ٹھنڈک فراہم کر کے سورج کی جو تپش کی شدت ہے اس سے بچاتے ہیں مگر قیامت کے دن تو ایسے کوئی وسائل نہیں ہوں گے کوئی اسباب نہیں ہوں گے نہ کچھ سایہ ہوگا اور نہ دیگر وہ انتظامات جو انسان کو ٹھنڈک پہنچا کر گرمی سے بچاتے ہیں سورج کا قریب آنا کہاں آج سورج کروڑ ہر میل کے فاصلے پر اور اس دن ایک میل کے فاصلے پر ہوگا اور وہ سورج بھی تو قیامت کا ہے ان قیامت کی ہر شے دنیا کے مقابلے میں بڑھتر کر ہوگی پھر پسینے کا عالم کیا ہوگا رسول العظم نے فرمایا فضا رت الناس لوگ پسینے بہائیں گے تو من ہو میں یب لوگ ارخو ہو آکر ہو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا پسیینہ پاؤں کے ایڑیوں پر جیسے ان کے گناہ ہوں وہ منہ ہو میں یب لوگ نصف آتے ہی اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا پسینہ ہی پنڈلی تک ہوگا ومن ہو میں یب تک ہو, تک ہو اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا پسینہ گٹنوں تک ہوگا ومن ہوں میں یب لوگ فاخ کا پسینہ رانوں تک ہوگا ومن ہو میں یب لوگ اور کچھ کا پسینہ کھ تک ہوگا جہاں آزار باندھتے ہیں ومن ہو میں جب لوگ منقبہ اور کچھ کا پسینہ کندھوں تک ہوگا یب لوگ اور کچھ کا پسینہ موہ تک ہوگا اور نبی اسلام نے یہ جملہ ادا کرتے ہوئے اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا لغام جیسا اشارہ جیسے جانور کے منہ میں لگام ڈالتے ہیں اس طرح آپ نے اشارہ کیا پسینہ جب منہ تک پہنچے گا تو گویا اس بندے کے منہ میں لگام ڈال دے ون ہوں میں یہ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو پسینے نے مکمل ڈھانپا ہوگا اور یہ جملہ بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر پہ ہاتھ رکھا یعنی پاؤں سے لے کر سر تک پسینے نے ان کو ڈھانبا ہوگا یہ بقدار اعمال جیسا کہ ایک حدیث میں فتح والا مقدار اعمالت لوگ پسینے کے دوار سے اپنے اعمال کے مطابق مختلف اور متفاد ہوں گے جتنے گناہ ہوں گے اتنا پسینہ ہو اور یہ پسینہ کوئی دنیا کا پسینہ نہیں ہے جس کو گھٹک دیا جائے صاف کر دیا جائے بلکہ صحیح ابن حبان کی ایک روایت کے مطابق جن بندوں کو پسینہ آئے گا وہ کہیں گے کہ یا رب یورب عرقی نار یا اللہ اس پسینے سے نجات دے دے چھٹکارا دے دے راحت دے دے خوش جہنم میں ڈال دے جس اس کا مانا یہ پسینہ بہو کی تکلیف دے ہوگا اور بڑا عذیت ناک ہو یہ جو پہلی حدیث امام بخاری لائے ہیں یوم یقوم آش ہے ہی الا انصاف اردو کچھ لوگ پسینے میں کھڑے ہوں گے اور پسینہ ان کے آدھے کانوں تک ہوگا پاؤں سے لے کر آدھے کانوں تک پسینہ ہوگا اور وہ پسینے میں اس طرح اتنے ہوں گے اور ڈوبے ہوں گے آگے حوضوع پر ہی ہے اور اس کے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقبال رسول اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا یہ حرت النا رسو قیامت کے دن لوگ پسینہ بہائیں گے حتٰ یا ہم کا اور نظر آئے کہ پسینہ زمین پیے گی اور ستر ہاتھ نیچے پہنچ جائے گا پسینہ اندر زمین جذب کرے گی اور اتنا کثرت سے پسینہ بہے گا کہ زمین میں ستر ہاتھ تک نیچے پہنچ جائے گا ان زمین کی سطح سے لے کر ستر ہاتھ نیچے پسینہ ہی پسینہ ہوگا جو انسان کے جسم سے بہے گا اور زمین اس کو جذب کرے گی تو یہ پسینے کی کفرت ہے کہ ستر ہاتھ نیچے تک پسینہ ہوگا ان زمین کی سطح سے لے کر ستر ہاتھ نیچے تک وہ یو روم حتیہ یب ہوں اور پسینہ لگام بن جائے گا ان کے منہ کی اور حتیہ کے اور بھی اوپر ہوتے ہوتے کانوں تک پہنچ جائے گا یہ جی کچھ لوگ جن کی یہ سزا ہوگی اس قدر پسینہ بہے گا کہ زمین میں جذب ہوتے ہوتے ستر ہاتھ نیچے پہنچ جائے گا اور جس قدر بہے گا اس قدر تکلیف ہوگی اور پھر پسینہ اوپر تو آئے گا اور انسان کے منہ کی لگام بن جائے گا پورے بدن کو غرب کرتے ہوئے اور اوپر اٹھے گا اور کانوں تک پہنچ جائے گا اور ابھی ہم نے حدیث بیان کی کہ بعض لوگ پاؤں سے سر تک پسینے میں ڈوبے ہوں گا یہ تفاوت جو ہے یہ گناہوں کے تفاوت کی بنا پر ہے تو یہ جب قیامت کا بقوف ہے لوگ کھڑے ہوں گے پہلے حساب و کتاب شروع ہونے کے انتظار میں اور حساب و کتاب شروع ہونے کے بعد اپنی باری آنے کے انتظار میں تو اس وقت یہ معاملہ انتہائی خطرناک اور عذیت ناک بقدر گناہوں کے پسینہ بہے گا اور پسینے میں انسان کوئی آدھا کوئی پورا کوئی پاؤں تک کوئی پنڈلیوں تک ڈوبا ہوگا اور یہ انتہائی تکلیف دے اور عزیت ناک پسینہ ہوگا کہ لوگ دعائیں کریں گے دہائیاں دیں گے ارح نی من ہو بلا یا اللہ اس پسینے سے راحت دے دے خواہ جہنم میں ڈال دے مگر یہاں جو اللہ کے نیک بندے ہیں عملِ صالح کرنے والے گناہوں سے بچنے والے اور اگر گناہ ہو گئے تو توبہ کر لینے والے اللہ تعالیٰ انہیں اس پسینے سے محفوظ رکھے گا فیضہ نقر الناپور فضاء الوم عدین یوم عصیر عدل قرین غیر وصیر جب سور پھونکا جائے گا یہ دن بڑا مشکل ہوگا کافروں پر آسان نہیں ہوگا اس آیت کریما کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ مومنوں پر آسان ہوگا نافرمانوں پر مشکل ہوگا اور اطاعت گزار بندوں پر آسان ہوگا یہ اس آیت کا مفہوم مخالف ہے یقینا جو معرفیتوں میں مرتکب گے یہ مشرقین ممتادئین کفار ہیں ان پر یہ بڑا ہولناک پسینہ غالب ہوگا لیکن جو اہل ایمان ہیں اللہ رسول کی اطاعت کرنے والے صحیح عقیدہ لوگ مواقع دین متا سنت انہیں اللہ رب العزت اس پسینے سے بچائے محفوظ رکھے دن نافرمانوں پر بھاری اور موم پر آسان ہوگا اور یہاں یقیناً اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ذکر کرنا ضروری کہ وہ سورج سب کے لیے ایک میل کے فاصلے پر ہوگا مومنوں کے لیے بھی کافروں کے لیے بھی اور سورج کی تپش کا تقاضا یہی ہے کہ نیچے ہر شخص کو پسینہ آئے لیکن اللہ تعالی کی قدرت کی عظمت دیکھیے کچھ کو آ رہا اور کچھ کو نہیں آ رہا جو اہل معاشیت ہیں وہ اس مسیح میں تو کرتے ہیں اور ڈوبے ہوئے ہیں اور جو اہل حفاظت ہیں وہ محفوظ ہیں حالانکہ سورج سب کے لیے ایک میل کے فاصلے پر ہے اور سب کے لیے یکساں فاصلہ ہے سورج کا مگر کچھ محفوظ ہیں اور کچھ پسینے میں ڈوبے ہوئے تو یہ اس کی قدرت کاملہ کی دلیل ہے ایک ایسا ماحول ہے ایک ہی سورج ہے اور سب اس کے نیچے یکساں ہیں اور اس کی تپش اور شدت اور تمازت موجود ہے مگر کچھ کو پسینہ آ رہا ہے اور کچھ کو نہیں آ رہا یہ تفاوت اللہ کی قدرت ہے اور جن کو آ رہا وہ بھی سے برابر نہیں ہے کسی کو پاؤں تک کسی کو پنڈلی ہوتا کسی کو گھٹنے تک کسی کو ران تک کسی کو کوکھ تک اور کسی کو کندھوں تک کسی کو ناک تک اور کوئی پورا ڈوبا ہوا یہ تفاوت بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی دلیل کہ کس طرح اللہ رب الرز کی قدرت کے مظاہر اس دن نظر آئیں گے دوبارہ کہتے امام بخاری کا یہ باپ قائم کرنا کتاب اور میں اس لیے کہ میدان مشرقی اس ہالناک شدت اور اذیت کو دیکھ کر ہمارے دلوں میں نرمی آئے یہ دلوں کی نرمی کا باعث اور سبب ہے اور پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ علیہ صلاد اسلام نے یہ خبریں ہمیں دیں قیامت کے تعلق سے تاکہ ہم اس ہولناک منظر کو سمجھ لیں اور تیاری کریں بچاؤ کی بچاؤ کے اسباب موجود ہیں جو بھی قیامت کی شدتیں ہیں اور ناکیاں ہیں اللہ تعالیٰ تحفظ بھی دے گا تو تحفظ کے لیے آمال صالحہ تقوع پرہیزگاری متضبرت غفہ ان خیر و ذال تخوا کے زاد رہ تیار کر لو اور سب سے بہترین زاد راہ تقواہ ہے عرص کے ساتھ ساتھ عملِ صالح کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنا اور گناہ اگر ہو چکے ہوں تو ان پر توبہ کر لینا دین اسلام میں اس معاملے میں بڑی آسانی رکھی گئی تو وہصور ہے سچی اور خالص توبہ کر لو تو اللہ تعالیٰ بخش دے گا یبن اعظم اللہ و بارات لوگوں السماء سمتقفنی غفر تو لکھ علامہ کا نمین آدم کے بیٹے تیرے گناہ اگر آسمانوں کو چھونے لگے اور پھر تو مجھ سے توبہ استفار کر لے تو میں تیرے سارے گناہ بخش دوں گا جیسے بھی ہوں اور مجھے کوئی پرواز نہیں کوئی چیز میرے سامنے بڑی نہیں اللہ تعالیٰ کے نام کے محاورے پوری دنیا سارے جہان ہیچ ہیں اور چھوٹے ہیں تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں یقیناً ان امور کا سوچ کر دلوں کو نرم کیا جائے اور دلوں کی نرمی کا تقاضا یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی ہر نصیحت قبول کر لیں اور اپنے گناہوں کو یاد کریں ان پر سچی توبہ کریں یہ رقت قلبی کی علامت ہے اتنا کافی نہیں کہ ہم کتاب اور رقاق صحیح بخاری کا پڑھ لیں اور ہمارا عملی جذبہ بیدار نہ ہو دلوں کو نرم کرنے والے امور تو دلوں کی نرمی کی علامت یہ ہے جو حدیث ہم پڑھیں سمجھ لیں اور اس کو اپنا لیں اب یہ معاملہ بہت ہی خطرناک ہمارے سامنے آ گیا میدان کا پسینہ اور یہ بات واضح ہو گئی یہ پسینہ متفاوت ہوگا لوگوں کے گناہوں کے اعتبار سے تو پسینے کا تعلق گناہوں سے تو گناہوں سے اجتناب کیا جائے اور ساگرتا زندگی میں جو گناہ ہو چکے انہیں یاد کر کر کے توبہ کی جائے اللہ تعالی بڑا غفور الرحیم کھل یا عبادی اللہ دین اصرف علین لا تخمہ تم رحمۃ اللہ ان نغ یا اسے جمیہ میرے وہ بندو جو زمانۂ ماضی میں اپنے آپ پر زیادتیاں کر بیٹھے گناہوں کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا بے شک اللہ تعالی تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے اس کی رحمت پر ایک یقین کامل ہو کنوتی اور مایوسی نہ ہو تو اللہ رب العزت توبہ استفار پر سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور کوئی چیز اس کے سامنے بڑی نہیں ایک بار کے توبہ استفار سے زمین سے آسمانوں کا گناہ بخشے جائیں گے اور بندہ اور گناہوں سے پاک صاف ہو جائے یقینا جو آخرت کے معاملات ہیں اور میدان محشر کی تکلیفیں ان سے چھٹکارا حاصل ہو سکتا ہے تحفظ مل سکتا ہے یقول تعلیٰ بولے تعالی باب القصاة يوم القيامة وهي الحاقة لأن فيها الثوابة وحواق الأمور الحقة والحقة واحد والقالعة والغاشية والصاخة والتغابن غضن أهل الجنة أهل النار قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق قال سمعت عبد الله رضي الله عنه بابل یوم جی نیا باپ شروع ہو رہا ہے کتاب القاق سے باب نمبر اڑتالیس اور اس کا موضوع ہے قیامت کے دن کا قساس قصاص قسم سے ماخود ہے قصو یقو قسم جس کا معنی کاٹنا اس کا معنی یک پسو سے اپنا حق وصول کرنا تو جو قیامت کے دن بندوں کے بیچ میں جاری ہوگا تو اس میں جو مظلوم ہیں جن پر ظلم کیا گیا وہ ظالموں سے اپنا حق وصول کریں گے اور یہ معاملہ اس وقت تک نہیں چھوڑا جائے گا جب تک وہ مکمل حق وصول نہ کر لیں اس سے ہم حقوقب کی صلاح بھی دیتے ہیں بندوں کے حقوق اور جو بھی دنیا میں کسی بندے نے اپنی کسی بھائی کی اخترفی کی ہو چھوٹی ہو یا بڑی ہو قیامت کے دن محالہ قصاص قائم ہوگا اور ہر مظلوم اپنے ظالم سے اپنا حق وصول کرے گا تو باب القساس ہے یوم القیامہ یوم القیامہ کا قصاص یوم القیامہ یہ قیامت کا نام ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے کچھ اور نام بھی ذکر کر دیے واحد الحاق قا. یعنی قیامت کے ناموں میں سے ایک نام الحاق ہے کیونکہ اس دن تمام امور اپنی اصل حقیقت پر ہوں گے کوئی بات غلط پیش نہیں ہو سکے گی تو جو بھی وہ مور کے حقائق ہیں وہ اجاگر ہوں گے جس میں جو لوگ ثواب کے حقدار ہیں انہیں حقا ثواب ملے گا اور جو لوگ عذاب کے حقدار ہیں وہ حقیقتاً عذاب میں جھونکے جائیں گے تو لفیحہ ثواب الحق کا قیامت کا نام ہے کیونکہ اس دن حقیقتاً ثواب ملے گا اور اسی کو ملے گا جو حقیقتاً ثواب کا حقدار ہے بحاک امور اور جو بھی امور ہوں گے جو بھی ان کے حقائق ہوں گے وہ سامنے ہوں گے کوئی چیز پردے میں نہیں ہوگی کسی قسم کا جھوٹ ثابت نہیں ہو سکے گا بلکہ سارے معاملے حقاً ثابت ہوں گے فطح کا الحق وحق واحد الحق الف کے بغیر اور الحق فلس کے ساتھ دونوں ایک ہیں دونوں کا مطلب ایک ہی ہے فلقار اور قار بھی قیامت کا نام ہے فلقار کیونکہ جو اس کی ہولناکیاں ہیں اس دن کی جو دہشت ہے وہ یقیناً دلوں کو دستخط دے گی قارا یکرا اسے قار دستک دینا تو قاریہ سے مراد جو قیامت کے شدائد ہیں ہول ہیں وہ یقینی طور پہ دلوں کو دستک دیں گی والغاشیہ اور اس دن کا نام غاشیہ بھی ہے کیونکہ اس دن کا جو فضا ہے ہولناکیاں ہیں وہ لوگوں کو ڈھانپ لیں گی واشی یکشا سے ڈھانپنا حصے رشاوہ پردے کو بولتے ہیں تو اس دن کی جو ہولناکیاں ہیں سختیاں ہیں وہ لوگوں کو ڈھانپ لیں گی اس لیے اس دن کا نام غاشیہ بھی قرآن میں مذکور ہے بصواخ بلند چیخ یقیناً قیامت کا وقوع ایک ایسی چیخ کے ساتھ ہوگا نفق سور کی شکل میں کہ یہ چیخ کانوں کے پردے پھاڑ دے یہ چیخ یقینی طور پر لوگوں کے دلوں کو چیر دے گی بڑی ہولناک چیخ اس لیے ساخہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام بد تغن اور یہ یوم التغابن بھی ہے یوم غبن و اہل جنتی آہل نار یعنی اہل جنت کا اہل جہنم کی جگہ کو لے لینا اپنے قبضے میں کر لینا ویسے تغابن میں تشاروں کے غبن ایک ایسا عمل جس میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہوں گے اس شراکت کا معنی یہ ہے کہ جو لوگ کافر ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے اور جو مومن ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے اگر کافر ایمان لے آتے تو انہیں جنت کا وہ ٹھکانہ ملتا جس پہ آج مومن براجمان اور قائم ہیں اور اگر یہ مومن ایمان نہ لاتے تو انہیں جہنم کا وہ ٹھکانہ ملتا جس پر آج کافر موجود اور قائم ہیں تو ایک دوسرے کی جگہ کوئی خیال لینا اپنا لینا اس پہ قبضہ کر لینا قابض ہو جانا یہ تعاون ہے اہل جنت, جنت جنت میں جائیں گے تو اگر وہ ایمان نہ لاتے تو جہنم میں جاتے اور اہل جہنم جو ایمان نہیں لائے جہنم میں گئے اگر وہ ایمان لے آتے جنت میں جاتے تو اگر وہ ایمان لاتے اور جنت میں جاتے تو پھر وہ ان لوگوں کے ٹھکانے کو اپنے قبضے میں لے لیتے جو ان کفار کا ٹھکانہ تھا جو ایمان نہیں لا سکے اگر ایمان لے آتے تو وہ جنت میں داخل ہوتے جنت ان کا ٹھکانہ ہوتا اور یہ ٹھکانہ ان لوگوں کو ان کو حاصل ہوا جو ان کفار کا ہو سکتا تھا جو ایمان نہ لانے کی بنا پر جہنت میں چلے گئے تو یوم تغابن ہے ایک دوسرے کی جگہ پر آنا مومن ایمان لائے اور جنت میں داخل ہوئے اور یہ ٹھکانہ یقیناً ان کافروں کا ہو سکتا تھا جو ایمان نہیں لائے لیکن اگر ایمان لے آتے تو جنت میں وہ چلے جاتے تو ایمان نہ لا کر وہ جہنم میں چلے گئے اور ان کے ٹھکانے پر ایمان لا کر مومن آ گئے یوم التغن یا قیامت کے ناموں میں سے ایک نام تو بہت سے نام ہیں قیامت کے خارن حضرستانی رحم و فت الباری میں اس کے بے شمار نام نقل کیے ہیں قیامت کے یوم الاخرہ الفضل الاقبر یوم التناد یوم الوحید یوم الحسر یوم الخلود یوم الطلاق یوم المعاد یوم الفصل یوم العرب یوم الصیر یوم مشہود یومن عربوس قنفریر یہ سارے قیامت کے نام ہیں تو ایک چیز جتنی اس میں عظمت اور شدت ہوتی ہے اتنے اس کے نام ہوتے ہیں سب سے بڑی ذات اللہ نبر عزت کی اور وجلہ رسماء الحسن اللہ کے بڑے پیارے پیارے نام ہیں مخلوقات میں شیر بڑا طاقتور ہے اور لوگوں سے عرب میں کہا جاتا اس کے پانچ سو نام ہیں تلوار کی بھی ایک طاقتور دہشت ہے تلوار کے تین سو نام ہیں تو قیامت کے بہت سے نام ہونا یہ قیامت کی ہولناکی شدت اور اس کی عظمت کا مظہر ہے امام بخاری جو حدیث لائے اس کے راوی عبداللہ بن مسروت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا اول ما يقضى بین ابلسی بد کہ قیامت کے دن لوگوں کے بیچ جو سب سے پہلا فیصلہ ہوگا وہ خون کے تعلق سے ہوگا خون کا سب سے پہلے لوگوں کے بیچ جو امور نمٹائے جائیں گے ان کا تعلق خون سے ہوگا ایک اور حدیث میں نماز کا ذکر اور میں ابولا ماحب مایوہ سب الناسب ہی یوم القیام عمال کہ قیامت کے دن لوگوں کے جو اعمال جن کا حساب لیا جائے گا تو سب سے پہلا حساب نماز کا ہوگا تو ان دونوں حدیث الباہر ایک تعارض نظر آتا ہے جو حدیث الباب ہے اس کا تقاضا یہ کہ پہلا حساب خون کا ہوگا اور پہلا تصویر خون کے معاملات کا ہوگا اور یہ حدیث جو مصرد احمد وغیرہ میں موجود ہے اس کا تقابع یہ کہ پہلا حساب نماز کا ہوگا کیونکہ تعارف نہیں ہے نماز کا تعلق حقوق اللہ سے ہے اور خون کا تعلق حقوق الباس سے ہے جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں ان حقوق میں جو پہلا حساب ہے وہ نماز کا ہوگا اور جو بندوں کے حقوق ہیں ان میں پہلا حساب خون کے معاملات کا ہوگا ایک حدیث کا تعلق حقوق الباس سے ہے جو حدیث الباب ہے اور دوسری کا تعلق حقوق حبوق اللہ سے ہے تو حقوق اللہ میں اعمال میں پہلا حساب نماز کا ہوگا اور حکول بعد میں پہلا حساب خونی معاملات کا ہوگا خونی معاملات کی یہ کئی صورتیں ہیں یعنی قتل یہ بھی خونی معاملہ یا کسی بندے کو آپ نے زخمی کر دیا اس کا خون بہار یہ بھی خونی معاملہ کسی کا عضو کاٹ دیا ہاتھ کاٹ دیا پاؤں کاٹ دیا عضو کٹنے سے بھی خون بہتا ہے یہ بھی خونی معاملہ ہے مگر ان سارے معاملات میں جو سب سے شدید نوعیت کا معاملہ وہ قتل نفس ہے کسی کو قتل کر دینا نہ حق حق میں قتل کرنا درست ہے اس کا اجر بھی ہے حق میں قتل کیا ہے دنیا میں قصاص قائم کرنا یہ کسی نے کسی کو قتل کر دیا قاتل پکڑا گیا تو کساسن اس قاتل کو قتل کیا جائے جو بندہ جلاد ہے جو قتل پر معمور ہے اگر وہ قتل کرے گا تو اس کے لیے بھی حدیث میں اجر کے وعدے ہیں ثواب کے وعدے ہیں اور جو حاکب قتل کے قانون کو نافذ کرے گا اس کے لیے بھی بے تحاشا فوائد ہیں دنیا کے آخرت کے دنیا کا فائدہ یہ ہے کہ حد القام و خیر عرب خیرن لحمن پر عربئی نصب کہ اگر زمین میں ایک حد قائم کر دی جائے تو یہ اس حاکم کے لیے اس قوم کے لیے زیادہ بہتر ہے کس چیز سے کہ چالیس دن مسلسل انہیں رحمت کی بارش دی ان کسی قوم میں وقت کا حاکم ایک حد قائم کر دے تو چالیس دن کی رحمت کی بارش سے زیادہ قیمتی ہے یقیناً اگر کساسن قتل کریں گے تو وہ حاکم مالا مال ہوگا اللہ کی توفیق سے اس کے ملک میں اس کے رعیت اور مملکت میں دنیا کی زندگی اور معیشت اور اقتصادیات کی فراوانی ہوگی یہ حق و قسم قتل کرنا لیکن یہاں جس چیز کی بات ہو رہی ہے کہ پہلا حساب قیاموں کے دن خون کا ہوگا تو یہ ناحق ہے اگر کسی نے قتل کیا کسی کو یہ مقدمہ سب سے پہلے پیش ہوگا مانا حقوق العباد میں جو سب سے سنگین نوعیت کا معاملہ وہ خون ہے حقوق العباد بعد میں آپ کسی کی مالی ہفتلفی کرتے ہیں یہ بھی حقوق العباد سے ہے کسی کی گالی دی کسی کو تھپڑ مارا کسی کو ناجائز آپ نے مار دیا کسی کے غبت کر دی کسی پر بہتان لگا دی ہے یہ سب بھی حکومت بات ہیں. مگر سب سے سنگین نوعیت کا جو معاملہ ہے وہ قتل تب ہی تو رسول اللہ سلم نے شاہ فرمایا کہ اکبر مایوقہ بین سے بدمار بی کہ سب سے پہلے لوگوں کے بیچ جو فیصلہ صادر کیا جائے گا وہ خون کا ہوگا خون کے تجزیے کو سب سے پہلے نمایا جائے گا اور سب سے پہلے یہ فیصلہ بندوں کے بیچ میں صادر کیا جائے گا حقوق اللہ, سب پہلے حقوق اللہ میں سب سے پہلا حساب نماز کا اور حقوق اللہ بعد میں سب سے پہلا حساب اور تصویہ خون کے معاملات کا گویا یہ قتل النفس یہ خون کا معاملہ بہت ہی سنگین رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہ اصل مقتول یوم القیام متعلق قاتل رہی کہ مقتول قیامت کے دن آئے گا اپنے قاتل کے ساتھ لٹکا ہوا اور چمٹا ہوا بداج ہو دس اور اس کی شہرت سے خون ابل رہا ہوگا وہ فول بے سل ہوتی ماں قطر اور وہ یہ کہتا وہ پکارتا ہوا چلاتا ہوا آئے گا کہ یا اللہ اس سے پوچھ اس نے مجھے کیوں قتل کیا تو قاتل و مختول دونوں ساتھ آئیں گے بلکہ قاطر وہ مقتول کا بوجھ اٹھا کر آ رہا ہوگا اور بعض بیس میں معاملہ اس قدر سنگین ہوگا کہ مقتول کا کٹا سر اس کی ہتھیلی پر رکھا ہوگا اور شاہ رکھ سے خود ابل رہا ہوگا اور وہ کہہ رہا ہوگا رب اس سے سوال کر کہ مجھے اس نے کیوں قتل کیا تو یہ وہ پہلا معاملہ حوقل العباد میں جس کا تصویر اللہ فرمائے گا قاتل جو ہے وہ ظالم ہے اور مقتول جو ہے وہ مظلوم ہے چنانچہ ظلم کا یہ معاملہ اللہ تعالی کے سامنے پیش ہوگا اور اللہ وزل اپنا عدل اس تعلق سے قائم فرمائے گا اور تنفیذ عدل کی جو نوعیت ہے وہ آگے ہم واضح کریں گے کہ قیامت کا انصاف جو ہے وہ نیکیوں اور گناہوں کی تقسیم کے ساتھ ہوگا اللہ تعالیٰ ظالم کی نیکیاں مظلوموں کو دے گا اور مظلوم کے گناہ جو ہیں وہ ظالموں کو دے گا اس طرح اس معاملے کو نمٹایا جائے گا اور یہ خون کا معاملہ دنیا میں حق کیوں نہ ہو لیکن قیامت کے دن پیش ضرور ہوگا قاتل اور مکتول دونوں اکٹھے آئیں گے اگر وہ قتل نہ حق ہے پھر تسیہ گناہ اور نیکیوں کیونکہ تقسیم کے ساتھ ہوگا اور اگر وہ قتل حق ہے تو پھر اللہ رب العزت قاتل کو نہ صرف یہ کہ معاف کرے گا بلکہ اس کو ذرا اولا کا حقدار قرار دے گا جس کی مثال ہے کہ ایک مسلمان قتل کرے کسی کافر کو میدان جہاد میں مسلمان قاتل ہے اور وہ کافر مقتول ہے مگر یہ تشیہ اس کا ضرور ہوگا اللہ تعالیٰ کے سامنے دونوں کو پیش کیا جائے گا اللہ تعالیٰ قاتل سے پوچھے گا تو اس کو کیوں قتل کیا جب وہ کہہ کر دیر راہ میں جہاد کرتے ہوئے فیس بلّہ قتل کیا تو وہ بڑے اجر کا مستحق ہو صحیح بخاری میں امیر المومنین جناب علی مردوا رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے تو ہیں کہ انا اولو یو جج تھوڑ بینا عید الرحمانخصوب کہ میں قیامت کے دن پہلا شخص ہوں گا جو رحمان کے سامنے بیٹھوں گا قتل کی خصوصت کے لیے قتل کے ایک معاملے میں سب سے پہلے میں بیٹھوں گا رحمان کے سامنے سب سے پہلے سے امت محمدیہ ام سابقہ اقوام کو چھوڑ دیجئے اس امت میں جب حقوق کا حساب ہوگا تو سب سے پہلے رحمان کے سامنے میں بیٹھوں گا دوزانو ہو کر اپنے معاملے کا حساب دینے کے لیے دراصل جنگ بدر میں جب کفار کی طرف سے تین مشرقین نکلے اور انہوں نے کھلا چیلنج کیا تو ان کا جواب دینے کے لیے انصار صحابہ نکلے انہوں نے کہا کہ ہمارا جھگڑا آپ سے نہیں ہمارا جھگڑا ان لوگوں سے ہے جواری قوم برادری کے لوگ ہیں اور ہم سے بھاگ کر مدینے آئے ہوئے ہیں تو تین مہاجرین نکلے ان میں ایک امیر المن جناب علی رضی النہ تھے اور ان کا ٹکراؤ ولید ابن اطبا سے ہوا اور جناب علی رضی النہ نے اسے قتل کیا یہ پہلا قتل ہے اللہ کی راہ میں جناب علی نے کیا ولیدم نے رتبہ کا تو جناب علی فرماتے ہیں کہ انا اقبال بین عید الرحمٰن القسوم کے تیمت کے دن قتل کی خصومت میں قتل کے جھگڑے میں سب سے پہلے رحمان کے سامنے میں پیش ہوں گا پیچھے ثابت ہو قتل حق ہو یا نہ حق ہو مگر تسیہ کے لیے اللہ کے سامنے پیش ہونا پڑے گا اور قتل نہ حق ہے تو اس کی پھر سزا گناہ نیکیوں کی تقسیم کی صورت میں اور اگر قتل حق ہے جیسے میدان جہاد میں ایک مسلمان نے کافر کو قتل کر دیا تو یقیناً اس کا جو عجر و ثواب ہے اور درجات ولا کا حصول ہے وہ انتہائی تصورات سے بلند تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ میدان جہاد میں قتل کرنے والے نے قتل کیا ہو مگر ریاکاری کی نیت سے دکھاوے کی نیت سے تو پھر اس کے حساب کی نوعیت الگ ہوگی تو باہر کہ خون کا معاملہ بہت ہی سنگین ہے اور قیامت کے دن سب سے پہلے اسی معاملے کو نمٹایا جائے اور یقینا یہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر ہم کریں گے کہ اگر یہ معاملہ بہت ہی سنگین ہے مگر رب کائنات نے بنی فراہی کے اس شخص کو معاف کر دیا جس کے سر پہ سو خونوں کا بوجھ تھا سو افراد کا خاتل تھا اور ان کو ظلمن اس نے مارا تھا معاملہ کے آمد کتنی پیش ہوگا مگر خالق کائنات اس شخص کو دنیا میں معاف کر چکا اور اس کے جنتی ہونے کا فیصلہ فرما چکا اس کی نظامت کی بنا پر اور توبہ کی طرف اشترار اور توبہ کی طرف جلدی کرنے کی بنا پر اللہ رب العزت نے اس کو دنیا میں معاف کر دیا یہ نہیں کہ قیامت کے دن یہ فیصلہ اللہ کے سامنے آئے گا نہیں یقیناً آئے گا وہ قاتل بھی پیش ہوگا سو مختول بھی پیش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس قاتل کو معاف کر چکا مگر مختولوں کو راضی کرنا ہے خوش کرنا ہے اللہ رب العزت قاتل کی نیکیاں تقسیم نہیں کرے گا بلکہ اپنے فضل سے ان مقتولوں کو دے گا جنت کے محلات دے گا جنت کے باغات دے گا اس قدر دیتا جائے گا کہ وہ راضی ہو جائیں جب وہ راضی ہو کر اس قاتل کو معاف کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی معاف کر دے گا تو اس حدیث کی روح سے حقوق العباد میں سب سے پہلا معاملہ خون کے تعلق سے ہے جو اللہ کے سامنے پیش ہوگا اور اس کا حساب دینا ہوگا تو دیگر بہت سے حقوق کے بندوں کے ان میں اگر حد ترسی ہے تو ان کا بھی بڑا کڑا حساب ہے آگے کچھ عزیزیں اور آ رہی ہیں اور ان شاء اللہ آ مزید بات ہوتی جائے گی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں فرما دے اور عمار عزت اپنے فضل کا معاملہ فرمائے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دے اور یہ جو وبا اس وقت چھائی ہوئی دنیا بھر میں اللہ تعالیٰ بالخصوص ہمارے ملکوں کو مسلمانوں کے ممالک کو اس وبا سے بچا لے اٹھا لے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں توحبت النسوخ کی توفیق غذا فرما دے وصلی اللہ علیہ نبین محمد وایہ وصاحب واہل اجماعی